يا ايها الذين امنوا ان لا تفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل ان يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه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 اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد دیتے ہیں بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے یہ آیت آیت القرسی کے نام سے مشہور ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خدا مند عالم کی ذات و صفات کا ذکر کس مناسبت سے آیا ہے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 آپ نقصان اٹھائے گا لکھر بھائی ولسٹم سکبل سو لها ہے سمی ان